ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ مَا إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ العجل بتیسکم ذالکم خیر الم عند باریکم فطاب علیکم صدق اللہ یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر اتیامن پہلی آیت ہے جو ہم نے تلاوت کی جیسا کہ آپ پچھلے درس میں سن چکے کہ تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا سید علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر مصر سے لے چلے اب جب آزاد ہو گئے تو ضرورت تھی زندگی گزارنے کے دستور کی شریعت کی الٰہی قانون کی اللہ سے دعا کی اللہ نے مسا علی اللہۃسلام کے ساتھ چالیس راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ چالیس راتوں کے لیے کوہے تور پر تشریف لے آئے مسا یہ اصل میں ابرانی زبان کا لفظ تھا میشا اسے عربی میں ڈھال دیا گیا می کا مانا ہے پانی اور شاہ کا مانا ہے درخت نیشا چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے ہوئے آئے تھے اور وہاں درخت بھی تھے اس لیے انہیں نیشا کہا گیا جو عربی میں آ کر موسیٰ بن گیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ اسلام سے سولہ سو سال پہلے ہوئے ہیں اور آپ کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی والد کا نام عمران موسا بن عمران قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آپ کا ذکر اللہ نے وعدہ کیا کہ چالیس راتیں آ کر کوہ پور پر اعتکاف کریں پھر آپ کو آسمانی کتاب دی جائے گی سورہ آراف میں مزید وضاحت ہے فرمایا کہ وبا ادنا ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تیس راتوں کا بشرن پھر ہم نے اس میں دس راتوں کا اور اضافہ کر دیا فتممی امی کات ہوں اربعین اللہ تو چالیس راتیں مکمل ہو گئیں ایک چلہ پورا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹور پر بہت سے علماء نے اس آیت کے ذمن میں اس بات کو اٹھایا ہے کہ چلہ انسان کی زندگی اس کے خیالات اور جذبات کا رخ بدلنے میں ایک معصر حسیت رکھتا ہے ایک حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے سروید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخلص للہ اربعین یوما ظہرت ینابیع الحکمت من قلبہی علا لسان جو چالیس دن تک خالص اللہ کے لیے ہو کر رہ جاتا ہے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے زبان پر پھوٹتے ہیں اسی لیے بزرگوں میں چلے کا تصور رہا ہے کہ چالیس دن کو تغیر میں اور انقلاب میں دخل ہے خود شکم مادر میں جو بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو ہر مرحلہ چالیس دن کے بعد آتا ہے ثم خلقن النطفة علقتا فخلقن العلقت مزغتا فخلقن المزغت ازاما فکسون العزام لحما سم انشعناه خلقا آخر چالیس دن کے بعد نطفہ علقہ میں بدلتا ہے اور پھر چالیس دن کے بعد علقہ مزغہ میں بدلتا ہے یوں چالیس چالیس دن کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس کا بہرحال اثر ہے سیدنا عمر بن خطاب ربی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک نوجوان کسی عورت پر فریختہ ہو گیا اور اسے ملاقات کا پیغام بھیجا عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی سمجھدار تھی اس نے کہا ہاں میں تم سے ملاقات کروں گی لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ کہ تم چالیس دن تک تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتے ہوئے امیر المنی کے پیچھے نماز پڑھ لو تیار ہو گیا یہ کون سی اتنی بڑی شرط ہے جسے میں نبھا نہ سکوں ابھی چند دن ہی نماز پڑھی تھی کہ اس کے اخلاق کے اندر اور اس کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئے ظاہر ہے خیر القرون کا زمانہ تھا بہترین زمانہ شیطان کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے صحابہ کے دل میں بھی وسوسے تو آتے تھے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں برائی کا کوئی وسوسہ ہی نہیں آتا تھا اللہ کا قرب ملتا ہے اس وقت جب برائی کے تقاضے ہوں وسابس اور برے خیالات کی یلغار ہو لیکن اللہ کے ڈر سے ان کا گلا گھونٹ دے اسی کو تو تکوا کہتے ہیں تقوے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو تقوے والے ہوتے ہیں انہیں کبھی برائی کا خیال نہیں آتا یہ مت سوچئے کہ اللہ والوں کو برائی کا کبھی خیال ہی نہیں آتا اور ہم میں سے کسی کو برائی کا خیال آ جائے تو اللہ کی رحمت ہی سے مایوس ہو جائے کہ مجھے تو برائی کے خیالات آتے ہیں شہوات کا ستانا اور شیطانی جذبات کا اور خیالات کا پریشان کرنا یہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے ہم انسان ہیں فرشتہ نہیں ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور بہت کمزور انسان ہیں اللہ خود کہتے ہے وہ خو نکل انسان اللہ ایسی بات پر گرفت نہیں فرمائے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں جو ہماری طاقت میں نہیں جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے لیکن جہاں ہمارا اختیار نہیں تو اللہ بھی جانتا ہے کہ ہم بے بس ہیں بے اختیار ہیں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایسے معاملات میں جو ہمارے اختیار میں نہیں مواخذہ نہیں فرمائے گا عرض کر رہا تھا کہ اگرچہ وہ صحابی تھا نوجوان و اللہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا نہ دیکھا لیکن صحابہ کا زمانہ تو دیکھا برائی کا خیال آ گیا چند دن نماز پڑھی خیالات بدلنا شروع ہو گئے جب چالیس دن گزر گئے اس عورت نے خود پیغام بھیجا آؤ ملاقات کر لو آزمانا چاہتی تھی کینڈے نہیں میری اللہ سے ملاقات ہو گئی اب تمہاری ملاقات کی ضرورت نہیں ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ صدق اللہ میرا اللہ سچ کہتے ہیں ان نسلاۃ صنحا انل الفحشاء والمنکر من بے شک نماز جب کہ واقعی اور حقیقی نماز ہو تو انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے چالیس دن ایسے گزار کر دیکھ لے اب وہ چلت نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں بیٹھے ہمارا دین تو یہ کہتا بھی نہیں ہے جاؤ جنگلوں میں جاؤ غاروں میں جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ دو لیکن چالیس دن ایسے گزار کر دیکھیں کہ تقبیر تحریمہ کا اہتمام ہو رض کے حلال ہو فدق مقال ہو زبان سچ بولے نظروں کی کان کی دوسرے اعضاء کی حفاظت ہو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ چالیس دن کے بعد آپ اپنے دل میں ایک نورانیت ضرور محسوس کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو میں بھی آپ سے ان قریب چلنے کا مطالبہ کرنے والا ہوں تیار رہیے گا اپنے آپ کو تیار رکھیے گا ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ شاء قرآن کے لیے آپ بھی چلا دیں گے انشاءاللہ شاء علیہ السلام سے ہم نے وعدہ کیا چالیس راتوں کا مسا علیہ السلام تو ٹور پر چلے گئے پیچھے تھا سامری بعد نے کہا بڑا ماہر قسم کا میجک ماسٹر تھا جادوگر تھا اس نے سونے سے بچڑا بنایا اور ایسا بنایا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی و اللہ عالم بناوٹ ایسی تھی یا کوئی اور کرشم تھا آواز نکلتی اس میں سے بنی اسرائیل سے کہنے لگا ہا جا الاہ نہ الاہو کم تو ایسے ہی ٹور پر جا کر ہوئے ہیں ہمارا معبود اور تمہارا معبود تو یہ ہے گاؤ پرستی یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہوتی یہ تاریخ میں بہت قدیم زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے مصریوں کے اندر بھی گاؤ پرستی تھی اور دوسری اقوام کے اندر بھی گاؤ پرستی رہی بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ گو سالہ کو چاند کا اکس قرار دیتے تھے اکس اصل میں تو چاند کی عبادت کرتے تھے لیکن گوشالہ کی عبادت کرتے تھے اس کو چاند کا اکس سمجھ کر آج بھی ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ گاؤں کی پرستش ہوتی ہے لیکن کیا یہ حماقت کی انتہا نہیں ہے وہی گائے جس کی پوجا کرتے ہیں اسی گائے کا چمڑا اس سے جوتے بھی بناتے ہیں جوتے بنا کر پہن رہے ہیں اسی گائے کا چمڑا باہر برآمد بھی کرتے ہیں پچھلے دنوں تو اخبار میں میں نے دیکھا غالباً دہلی کی جو بلدیا والے ہیں وہ اپنے اس دیوتا سے تنگ آ گیا پریشان کر دیا ادب عظمت اور پرست کی وجہ سے اب اسے کوئی چھیڑتا نہیں اب گائے ٹریفک کے نظام میں خلل ڈال رہی ہے جہاں چاہتی ہے گس جاتی ہے جس کی چاہے دکان کو اجاڑ دیا اور بعض اوقات گائے پاگل ہو گئی تو گائے کو کابو کرنے کے لیے پولیس کو بلایا گیا اور وہی گائے جس کو دیوتا مانتے تھے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا گیا کیا یہ انسانیت کی تزلیل اور توہین نہیں کہ انسان کو ایسی بے زبان مخلوق کے سامنے جھکنے کی ترغیب دی جائے ایک طرف تو ادب یہ کہ اس کا پیشاب بھی پی جاتے ہیں اس کے گوبر کو گھروں میں ملتے ہیں تقدس کی خاطر برکت کی خاطر اور دوسری طرف جب وہ پھر حد سے بڑھ جاتی ہے اس سے تنگ بھی آتے ہیں معاذ اللہ وہی جو ہوتا ہے ان کے سامنے بچے بھی جم رہے گندگی بھی پھینک رہے پیشاب پخانا بھی کر رہے اور اس کو سلام بھی ہو رہا ہے الحمد للہ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں مخلوق کی پرستش سے بچایا اور موحد بنایا بزبا ادنا موسا ارب عین اور یاد کرو جب ہم نے موسا سے وعدہ کیا چالیس راتوں کا من اجلم ہی پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا موسا کے بعد موس علیہ السلام تو چلے گئے تور پر اور قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا فرمایا کہ بن تم ظالمون اور تم ظالم تھے ایسا کرنے میں ذالم پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اگر اللہ پاک کسی کی توبہ قبول کر لے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم توبہ تو کرتے ہیں کیا پتا اللہ نے توبہ قبول کی یا کہ نہیں کی لیکن جب اس نے توبہ کرنے کی توفیق دے دی مانگنے کی توفیق دے دی شرمندہ ہونے کی توفیق دے دی اور آنکھوں سے آنسو بہانے کی توفیق دے دی تو ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ اس نے توبہ بھی قبول کر لی تو قبول توبہ تو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا توفیق توبہ بھی اگر مل جائے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ ت نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے دی کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ جو جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑا سود خور بنتا ہے اور بڑا حرام خور بنتا ہے اور بڑا جھوٹا اپنے گھر کو صحائشی کا اڈا بنا رکھا ہے اس نے اور بڑھاپا لیکن توبہ کی توفیق نہیں ہے تو اگر کسی کو اس ماحول میں توبہ کی توفیق مل جائے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ از آتی نا موسل کتاب فرقان اور یاد کیجئے جب ہم نے موسا کو کتاب دی ولفرقان اور فرقان دیا فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز قرآن کے بہت سارے نام ہیں قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے تبارک النزی نزل الفرقان البدی لی قرآن حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے علیہ السلام کو کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں سے ایک ہی چیز مراد ہے تورات کو کتاب بھی فرمایا اور تورات کو فرقان بھی فرمایا بعض حضرات کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد وہ موج جو اللہ نے حضرت موسی علیہ السلام کو عطا فرمائے اللہ نے نو موج کا خود ذکر فرمایا بلقد آتینا بلک تسع آیات بینات ہم نے موسیٰ کو نو واضح موجزات عطا کیے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا یا موجزات دیے لم تاکہ تا تم ہدایت پا جاؤ نہ اس قالم موسا یہ ہی اور یاد دیئے یا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ان ظلم انفسکم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بت خوم الجنا بچڑے کو معبود بنا کر فتوبو الا باری تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اس کے سامنے توبہ کرو اور توبہ کی صورت کیا انفسکم اپنے اشخاص کو قتل کرو حض مسا علیہ السلام کی شریعت میں شرک ایسا سنگین جرم تھا کہ اس کی سزا قتل تھی آج بھی تورات میں اس کا ذکر ہے کہ شرک کی سزا قتل اس کے علاوہ بھی کئی سخت احکام تھے لیکن اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی سخت احکام منسوخ کر دیے گئے اللہ نے ہمارے آقا کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کانت علیہ انسانوں پر جو پہلے ٹاپ تھے زنجیریں تھیں مشکل احکام تھے میرے آخری نبی نے آ کر انسانوں کو, انسانوں کو ان سے نجات دے دی اسلامی شریعت آسان شریعت ہے ہر اعتبار سے آسان یہ ایک مستقل موضوع ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی جو کہتا ہے کہ شریعت مشکل ہے بے وقوف ہے شریعت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا شریعت کو چھوڑ کر چلنے میں مشکلات ہیں اور شریعت کے مطابق چلنے میں آسانیاں ہیں عقائد میں بھی آسانیاں عبادات میں بھی آسانیاں معاملات میں بھی آسانیاں حدود میں بھی آسانیاں اس شریعت میں آسانیاں ہی آسانیاں اس شریعت میں کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو چاہے کفر اور شرک کا گناہ کیوں نہ ہو اس کی سزا قتل نہیں ہے اس کی سزا سچے دل سے استغفار ہے یا غلطی ہوگی معاف کر کرتے آئندہ نہیں کروں گا فخلو گل اپنے اشخاص کو قتل کرو ظالم غیر عند بارئکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتح علیکم اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی من حیث قوم تمہاری توبہ قبول کر لی اور سزا ملی تو صرف ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا انہوں طباب الرحیم بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان بہت سی گمراہ قوموں کا خیال بلکہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں بڈ مذہب والوں کا عقیدہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار نہیں عیسائیت کا مطالعہ کرے تو عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ ہے تو بڑا مہربان مگر اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں چنانچہ اللہ نے یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو بطور کسارا کے سزا دے کر سب کو معاف کر دیا یہودیت کا مطالعہ کریں تو یہودیت میں اللہ کے کہار ہونے پر اللہ کے جبار ہونے پر اللہ کے منتقیم ہونے پر اتنا زور دیا گیا کہ اللہ کی رحمت کا تصور پسے پرتا چلا جاتا ہے لیکن اسلام کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی جس صفت کو اجاگر کیا گیا ہے وہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت ہے بسم اللہ پڑھنے کا حکم تو اس میں اللہ کی صفت رحمٰ صفت رحیم صورت الفاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھے تو اللہ کی صفت رحمان اور صفت رحیم بار بار ذکر کی گئی توبہ کی تلقی بار بار کی گئی اور یہ تصور دیا گیا کہ اللہ کو معاف کرنے کا اختیار ہے اور یہ اختیار اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا اس دنیا میں بھی معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی بے شمار لوگوں کو معاف کرے گا اس کی مغفرت کا دروازہ ایک انسان کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا جب تک وہ موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اور اس کی مغفرت کا دروازہ سارے جہانوں کے لیے اس وقت تک کھلا ہوا جب تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا ان نہو وقت واب بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے صرف توبائی قبول نہیں کرتا جب گناہ گار تو کرتا ہے تو صرف پابائی قبول نہیں کرتا اور رحم نہیں کرتا ہے رحم کیسے کرتا ہے پرانی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور نیکیوں اور حسنات کی اس کو توفیق دے دیتا ہے ڈاکو کو پارسا بنا دیتا ہے شرابیوں کو زاہد اور عابد بنا دیتا ہے برسوں کے مشرقوں اور کافروں کو ولی بنا دیتا ہے ان نہ بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا وہ اس موسا اور یاد کیجئے جب تم نے کہا اے موسا لنک اللہ جہر ہم تجھ پر ہر گس ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو الامیا نہ دیکھ لے موس علیہ السلام نے ان کو تو وہیں چھوڑا قوم کے ستر منتخب افراد کو لے گئے تھے ان کو کوہتور کے دامن میں چھوڑا خود کو ہی پر چلے گئے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کے لیے واپس تشریف لائے بتایا اللہ نے یہ کتاب دی ہے کہنے لگے ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اور اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ میں نے کتاب موسا کو دی ہے یہ غلامی تو ہوتی ہے اور ظالمانہ نظام یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے جیسے ہم اور سیداز تک انگریزوں کی غلامی میں رہے اور اب تک ہم غلامی کی آداد سے مکمل طور پر چھٹکارا نہیں پا سکے اس لیے کہ مکمل آزادی ملی ہی نہیں بہت سے اعتبارات سے اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے بنی اسرائیل صدیوں تک پھر عام کی غلامی میں رہے تھے